بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سبھی ممیہ واٹسپ گروپ میں موجود تمام گروپ اور ولدعین الباشہ ود الباشہ اور انو باقی تمام سامعین کو اس محسن ایک بار سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درج جو ہے امیر کبیر علیہ رحمٰ کے رسالے کے بارے میں معلومات دینا تھا جس میں آپ نے تصوف کے مختلف فرقوں کے بارے میں معلومات اس کا پہلا درس ہو چکا تھا اب یہ دوسرا درس ہے اور اس کتاب کا نام رسالے یہ در مز معرفت مذہب اعلی تصوف کے بارے میں ہے کہ امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقدس نام سے اس لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا اس مقدس نام کے ساتھ بہت سے گمراہ کن جو ہے گروہ بند پیدا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں بارہ گروہ تصوف کے ہیں اور ان میں سے صرف ایک گروہ ہدایت پر ہے جو کہ مذہب علمہ اسنا اتنا ہیں کہ بے تریک حقت بادشاہ کیونکہ وہ ایک ہی جو بارہ عیمہ علیہ السلام سے جو تصوف میلا ہے امت کو اور اہل تصوف کا وہ صحیح راستہ ہے اس کے علاوہ باقی جو راستے گیارہ گروہ ہیں ان کو آپ ہیں وہ سب گمراہ اور ضلالت والے گروہ ہیں ہاں جی اور آپ ان میں سے حال ایک نظریات بیان کریں تو پہلے درس میں جو ہے آپ کو تصوف کی جا کہتے ہیں کہ کتنی گروہ ان میں سے صحیح راستے پر نے اس کا ایک فرش دیا تھا ابھی جو ہے ان میں سے پہلا گروہ اس کے کی عقائد کیا ہیں جو گمراہ گروہ میں سے پہلا گروہ کے عقائد کیا ہیں پہلا گروہ کا نام حبیبیہ ہے ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں ہم نے تو حضرت حمیر کبیر صحیح الحمدان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے عقائد اور نظریات کے بارے میں فرماتے ہیں روش و سلوک حبیبیہ اس حبیبیہ نامی تصوف کے اس گروہ کا جو ہے صوفی گروہ کے نظریات ان کا رویش اور طریقہ سلوک یہ ہیں آنس یہ ہیں کہ گوین یہ لوگ بولتے ہیں بند چمب درجہ محبت خداون رسید بندہ جب اللہ کی محبت کے ایک درجے پر ایک خاص درجہ پر پہنچتا ہے تو از دوستی نگران فارغ تو پھر باقی لوگوں کی دوستی سے یہ فارغ ہو جائے گا تو باقی لوگوں کی دوستی سے فارغ ہونے کی وجہ سے بے سبب اس وجہ سے قلم تکالیف از و برخاست شرعی تمام احکامات اس سے اٹھ جائے گا تکالیف سمرا تکالیف شریع ہے یعنی شرع نے جن چیزوں کو حلال کرا دیا ہے حرام کرا دیا ہے ان میں سے کسی چیز کا وہ پابند نہیں ہے قلم تکالیف از و تمام شرعی تکلیفات اس سے اٹھ گیا وہ خطاب عبادت و بردشت خدا اللہ کی طرف سے عبادت کے وابدو و بدو کے جنہیں عبادتیں ہیں جیسے علامہ قرآن الرمایہ و ماخلاً جن ونس اللہ بدو ہم نے انسان و جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اللہ کی عبادت کے لیے یہ لوگ بولتے ہیں یہ عبادت کی جتنے بھی خطاب قرآن میں احکامات ہیں وہ سب جو ہے وہ خطاب عبادت عبادت کے جو احکامات خطاب ہیں عز برداشتن ان سے اٹھا لیا ہے وہ حرام بروے نوزب اللہ حلال گشت اور ہر قسم کی حرام چیزیں اب ان کے لیے حلال ہو گیا وہ پلیدی بروے پاک شد اور تمام ناپاک چیزیں ان کے لیے پاک ہو گیا ہاں اب ان کے پاس کوئی حلال حرام نامی چیز نہیں کوئی پاک ناپاک نامی چیز نہیں وہ فروغ گذاشتہ نے نماز بروزہ بروے حلال شد اور چھوڑ دینا نماز گرادن یعنی چھوڑ دینا نماز روزہ غورے کا ان پر حلال ہو گیا تو مقصد یہ کہ یہ گروہ شریعت کو مسغرہ کریں شریعت سے مکمل طور پر نکلے ہوئے لوگ ہیں اور ان گروہ آپ فرماتے ہیں ان گروہ بے گفتار نہ توان شناخت ان کو آپ زبان سے ان کے گفتار سے آپ نہیں پہچانیں کیونکہ یہ ہر لوگوں کے سامنے یہ باتیں نہیں کرتا ہے لوگوں کے سامنے وہ یہ باتیں نہیں کرتا اپنی محسوس جماعت میں اپنی محسوس معاشی مجسوں میں یہ باتیں کرتا ہے لہذا آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ان کے جو ہے اس گروہ آپ گفتار سے کی باتوں سے نہیں پہچان پائیں گے مگر بے کردار ان کے کردار سے جب آپ ان ساتھ بیٹھیں گے تو دیکھیں گے نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ روزہ رکھ رہے نہ کوئی اور عبادت کر رہے ہیں اور حرام حلال کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور صوفی کا جو ہے صوفی اور تصوف کا نعرہ بھی مار رہے ہیں دعویدار دار بھی ہے اور خود کو بڑے اہل کا مال بھی قرار دیتے ہیں تو ان کے جو ہے کردار سے جو آپ جانیں گے ابھی گمبھیر قومت ہے مگر ان کو بے کردار ان کو ان کے کردار سے آپ پہچانیں گے ایک امبر فرماتے ہیں زین ہار خوشحال خبردار اے طالب حق اے حق راستے کے راستے کا طلب کرنے والا از پیروی شاہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے خوشحال خبردار دور رہنا پرہیز کن ان کی پیروی سے تم پرہیز کرو دور بھاگو تادرورتئی ہلاک و ضلالت تاکہ تم ہلاکت اور ذلالت میں گرفتار نہ ہو جائیں وہ کفر اور کفر میں گرفتار نہ شوے کفر میں گرفتار نہ ہو جائیں کہ ان طائفہ اہل بدت یہ گروہ اہل بدت ہیں اور واقوف اور باشند اور کافل ہیں اور اہل بدعت کا آپ کو پتہ ان کے کی انجام کیا ہے اور اہل بتاط کا انجام جو ہے وہ قلعہ اہل البید قلعہ اہل نار بتتی جو ہے جہانمے کتے ہیں ہاں جی اور کافر کے بارے میں قرآن کتنی طرمایا ہے یہ جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں تو یقینی بات ہے جو لوگ جو ہے اللہ کے پیارے نبی کو جن تعلیمات کے ساتھ بھیجا ہے ہاں جی شرح حلال حرام جائز ناجائز پاک ناپاک ان تمام احکامات کو دیکھ کر ایک انسان کو جو ہے پا اللہ تک پہنچنے کا پاک اور طیب قرآن جی سے کتاب کی روشنی میں جو دین اور روش زندگی گزارنے کا ہاں جی اللہ کے راستے میں چلنے کا جو تو ترقہ دیا ہے جب وہ اس کو مکمل پامال کرتے ہیں اس کے کسی حکم کو خود کو نہیں سمجھتے ہیں ہاں جی اور اپنے لیے جو ہے ہر چیز نماز روزہ چھوڑنے میں اس کے لیے جائز کوئی ایب نہیں کوئی حلال حرام نہیں کوئی ناپاک ناپاکی کے تصور نہیں ہیں اور کہتے ہیں اب ہم سے عبادت کے خطاب بھی اٹھ گیا اور قلم تکلیف بھی ہم سے اٹھا لیا ہے اور کوئی شرعی حکم اب ہمارے اوپر نہیں اب ہم آزاد لوگ ہیں یا کہیں تو یقیناً یہ لوگ گروہ ہیں بے اور کافر ہیں اسلامی کبھی حماتیں ان سے دور بھاگنا ہر کسی ان کے قریب ہے نہیں جانا ورنہ بھی ہلاکت اور ضلالت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو یہ گروہ حضران گرامی یا نامی گروہ ہیں پہلا گروہ ہیں جو امیر کا نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے خوش اور عبادت کے بعد خود کو بہت بڑے مقام پر پہنچنے والا تصور کرتے ہیں یا گردانتے ہیں اس کے بعد شریعت کو پامال کرتے ہیں پاؤتل ڈالتے ہیں تو یہ یقیناً گمراہ ہے ہاں جی اور یقیناً ضلالت میں ہیں اس کسی کو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہمیں اللہ تعالی کی درگاہ ہمیں ایسے گروہوں سے ہمیشہ پناہ مانتے رہنا چاہیے دوسری گروہ آپ فرماتے ہیں اس گروہ کا نام اولیاء ہے اولیاء کے نام سے گروہ ہیں آپ فرماتے ہیں ان کا نظریات جو ہے مذہبِ اولیاء مذہبِ اولیا اس گروہ کا نام اولیاء الام تصف کی اس گروہ کا نام کیا اس مذہب کا نام ان کا ان کے حمال ہیں مذہبِ اولیاء انس اولیاء ہیں کہ گویاں ن یہ لوگ کہتے ہیں چون بندے بے درجۂ بلائت رسی جب وہ اللہ سے قول قبلات اللہ سے قرق مقام پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں تو خطاب امر نہیں آز و خاص تو اللہ کی طرف سے ہاں جی عوامر اور نواعی سب اس سے اٹھ جاتا ہے عوامین جیسے نماز پڑھو حج کرو روزہ رکھو یہ تمام احکامات اس سے اٹھ جاتا ہے اور نواعی شراب نہ پیو بےمانی نہیں کرو بےآیائی نہیں کرو یہ ہاں جی کاموں سے اجتناب کرو ہاں جی نشاور چیزیں نہیں کھاؤ یہ تمام جو برائیاں جو شریعت نے گنا ہے کہتے ہیں یہ تمام نواحی اور عوامر سب یہ تمام خطاب جو ہم سے اٹھا لیتے ہیں ہم ان تمام چیزوں سے اب ہمارے اوپر نہ کوئی امر ہے نہ کوئی نہیں ہے سب ہم سے اٹھا لیا خطاب امر و نہیں آز برخص امر و نئی کے خطاب ہم سے اٹھا لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کے اب شربت کے پابند نہیں سمجھتے ہیں ہاں جی بس ہم اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں ہم آزاد تھے ہم پر کوئی شریع حلال حلام کو جائز ناجائز پاک نا پاک کوئی بھی حکم ہمارے اوپر نہیں ہے کوئی نماز روزے کا حکم ہمارے اوپر نہیں ہے وہ نیز کو جان اور یہ بھی بولتے ہیں کہ ولی فاضل اس اور ان کا نظریہ یہ بھی ہے ایک عام ولی جو ہے وہ انبیائی الہی سے بھی افضل ہے چونکہ عام مولی جو ہے اولیاء الہی سے یقیناً افضل نہیں ہے اولمبیائی الہی کے اندر بھی ولایت کا مقام ان کے اندر پائے جاتی ہے ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے نبی بھی ہوتا ہے ان کا جو ولایت کا مقام جو ہے ان کے نوت کے مقام سے پہلے اللہ وہ ان کو ولیت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں پھر نوت کے مقام سے نوازتے ہیں ہاں شارشان رحمٰی اللہ جی نے فرمایا کہ ہر نبی جو ہے ولی بھی ہوتے ہیں لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتے ہیں ایک جی مسلمہ اعتقادی اسلامی عقائد ہے یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہے ولی جانے ہر ولی جو ہے وہ فاضلتا رس نبیس نبی سے بھی وہ فاضل کا بافاضلت ہے ان سے افضل ہے آپ فرماتے ہیں ان مذہب نہیں کوفرا یہ مذہب بھی کفر ہے کیونکہ یہ شرعی عقائد کے لحاظ سے بھی لوگ ہیں اور اس شرعی تکالیف سے خود کو بے نیاز سمجھتے ہیں ہاں حلال حرام کسی چیز کو وہ پابند نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بھی قفر ہیں جن ہر خبردار عظیم طائب ہے ان لوگوں سے ان سے بھی ان سے بالکل ہوشیار رہنا جن حال عظیم طائفہ بھی گزر ان طائفہ سے گزر جاؤ ان کے قریب سے بھی مت گزرو اور بے گریش ان سے باغ جاؤ کہ راہ کفر و ضلالت یہ لوگ کفر اور ضلالت کے راستے میں ہیں ان سے دور باغو ہاں جی ان سے نفرت کرو ان کے قریب تر بھی نہ جاؤ تو یہ دو گروہ امیر کا بیر علیہ رحمٰن عید گروہ اول اور گروہ دونوں دونوں شریعت کو مذاق سمجھتے ہیں شریعت کو پاؤں متعلق رونے والے گروہ ہیں اور یقیناً گمراہ لوگ ہے لہذا لہٰذا گرامی تصوف کے نام پر دنیا میں بہت کچھ ہوا ہے اور ابھی بھی ہوتے ہو رہے ہیں لہذا ہمیں جو ہے ہم ہماری اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے ہمارے پاک مثلاً نام ہم, ہم خود کو صوفیہ بھی کہتے ہیں امامیہ بھی کہتے ہیں ان الوشیہ بھی کہتے ہیں ہاں جی لیکن جو ہے صوفی سے مراد ہمارا وہ صوفی ہرگز نہیں ہے جو شریعت کو پامال کرتے ہیں ہاں جی ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم شاشر محمد نباس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر الآوہ جیسی جو ہے اس شریعت پر جو پیامبر سسم کے دور میں آپ نے امت کو پہنچا تھا کم مکانفی زمانے ہاں جی اس مقدس شریعت پر جس میں عظم کی تحریفات سے محفوظ ہاں جی اے نیک شریعت محمدی پر چلنا ہمارا فخر ہے یہی ہماری کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے اسی شریعت پر چل کر ہی انسان اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے اسی شریعت کا پابند رہ کر انسان اللہ کا مقرر ہو سکتا ہے اسی شریعت کے میں جو واخش اور عبادت سے نماز سے روزے سے حج سے زکوٰۃ سے جتنے بھی عبادتیں ہیں ان کو اسی کے مطابق عمل کر کے ہی ہم اللہ کا مقرر ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر جو معاملات ہیں خرید و فروغ کے معاملات ہیں اور دوسرے جو ہے معاملات عبادتیں ہیں ان سب کو اسی کتاب کے مطابق جو بندہ یہ لائے گا عمل کرے گا جتنا اس کے خود کو پابند کرا دیں گے اس کے مطابق نیوز اتنا ہی وہ زیادہ ہدایت یافتہ اور اللہ کا قریب ہوگا کیونکہ فک الحب شریت محمد یا میں خلاصہ ہے ہاں جی اور شاہ سین علیہ نے فرمائی یہ پہ امبا جو ہے امبا السلّہ کے دور میں موجود احکامات کو میں نے تو لوگوں تک اس میں کسی قسم کے من غیر اجادتیں نہ اور نقصانی نے آپ نے فرمایا لہذا جو ہے اس اور ایک معتدل راستہ ہے اسلام کے اندر اس میں ہر قسم کے افراد تفرید سے تعصبات سے پاک جو ہے جن احکامات میں جو گنجائش اللہ کی طرف سے نبی کی طرف سے تھا وہ آپ نے رکھا ہے ہاں جو ایک صاف ستھرا اللہ تک پہنچنے والا شریعت جو ہے فق الحبت کی روشنی میں پیارے ہمارے شاستر محمد نبا الحمۃ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے یہی معیار ہیں جو شخص جو لوگ اس کتاب ہمارے اندر سے بھی ہاں جی جو ہو تو اس کتاب کے مطابق جو عمل کرے گا وہی سیدھے راستے پر ہے جو لوگ جو ہے اپنی من پسند چیزیں اس مسلک کے اندر داخل کرے گا جو کہ تصوف کے نام سے مختلف ناموں سے وہ یقیناً جو ہے ہماری پاک مسلک کا حصہ نہیں ہے ہم خود کو جو ہے اس کتاب کے کو ہمارے لیے معیار ہونی چاہیے سا سے علیہ رحمہ کافی کل حوض نرواشی کے لیے افرواد میں یہ معیار ہونی چاہیے ہاں جی اسی کے مطابق ہم کچھ بھی عمل کریں روزہ رکھیں نماز پڑھیں حج کریں اعتقاف کریں کوئی بھی جہت اکبر کریں اصغر کریں جو بھی کریں اسے کتاب کی روشنی میں کریں تو ہمارے لیے قابل قبول ہونا چاہیے ورنہ جو اس پہ وضاحت کر کریں وہ ولا جو ہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جو ہے ہم اگر یہ معیار ہمارے پاس رہا تو ہمارے یہ پاگ مسلک جو ہے ترقی کی طرف جائے گا بنا جو شخص جس طرح چاہیے اس باغ مسلک کے صوفیہ کے نام سے تصوف کے نام سے صوفیہ نورواشہ کے نام سے مختلف ناموں سے اس کس کے ساتھ کھیل کھیلیں اور اپنی من مانی من پسند ساری جو ہے کردار کو مذہب کا نام دے کر تصوف کا نام دے کر اس پاک مذہب میں داخل کریں تو یقینا ہم روز و روز علی رحمہ کے تعلیمات سے اسلام راستین سے سچے اسلام سے آئیم الودید کے اسلام سے رسول اللہ کے اسلام سے قرآن اسلام سے ہم دور ہوتے جائیں گے لہذا ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تعلیمات ہر دعوی سے شاید علی رحمہ کے تعلیمات کے روشنی میں ہو میں انہیں کالمات کے ساتھ آج کے در سے اختتام کرتا ہوں اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیع عطا فرمائے